بسم اللہ رحمان الرحیم و صلی اللہ علیہ الم ربش علی صدری ویسل عمری والو لوکم بل لسانی یا پہو قولی چھ مارچ دو سولہ آج کا ٹاپک ہے دو آپ جانتے ہیں کہ دعا کا درجہ اسلام میں بہت زیادہ ہے کچھ عدیشیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان اس ملازم کے ساتھ دعا کرے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے اس میں اختلاف ہے علموں میں کہ اس ملازم سے مراد کون سا اس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب رات اللہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسمد اس ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارحمان ہے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ سارے اسماء اللہ کے اس نظم ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ رائے صحیح نہیں ہے دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ دعا کے دو طریقے ہیں ایک ہے پرسکرائب دعا ایک ہے کریٹو دعا پرسکرائب دعا وہ ہے جس میں آپ دیکھتا ہوں کہ آج کل چھوٹی کتابیں بہت بکتی ہیں بازاروں میں مصرومی دعائیں اکابری کی دعائیں قرآنی دعائیں اس طرح کی کتابیں بہت بکتی ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ وہ جو دعا سے لکھی ہوئی ہے اس دعا کے الفاظ کو لٹ لیا جائے لٹ کر کے اس کو موقع موقع پر پڑھتے رہیں تو بس یہی دعا ہے لیکن میں نے جو سمجھا ہے یہ دعا نہیں ہے عوام کی آسانی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ دعا ہے وہ وہی ہے جو کی دعا ہو اور بس سمجھتا ہوں کہ اس معزم کی دعا سے مراد ہے کریٹو دعا اس معزم کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خاص نام ہے اللہ تعالیٰ کا بس اس کو لے لیا تو بس دعا قبول ہو جائے گی ایسا نہیں ہے بلکہ اس معزم سے براد ہے کریٹو دعا تخلیقی دعا تخلیقی دعا کیا ہے جو آپ کے اندر جب حالات پیدا ہوتے ہیں آپ کی نفسیات میں بیداری آتی ہے آپ کے ذہن میں آپ کے ذہن میں ابال آب آتا ہے آپ کے داخل نفسیات میں ہلچر پیدا ہوتی ہے تو اس کو میں کہوں گا کہ ربانی دو، حالات ربانی حالات میں جب آپ ہوتے ہیں تو کچھ خاص دعا نکل پڑتی ہیں آپ کے دعا سے وہ ہے اس واضف کے ساتھ دعا کوئی مقرر رفظ نہیں کوئی پرسکرائب طریقہ نہیں جب آپ پریپیئرڈ مائنڈ ہو جب آپ اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف میں جیتے ہو تو مختلف حالات میں آپ کے اندر خاص طرح کی نفسیات جاگ اٹھتی ہے جن کو میں کہوں گا ربائی نفسیات اس وقت آپ کچھ آپ کی دعا سے کوئی دعائی الفاظ نکل پڑتے ہیں وہ ہے اس معلوم کے ساتھ دعا مثلاً دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ ابوبک صدیق کے ساتھ نکلے تھے بکا سے راستے میں آپ کو معلوم ہوا کہ دشمن آپ کا پیشہ کر رہے ہیں تو آپ نے ایک گار میں پڑھا لیا جس کو کہتے ہیں گائے سور جب آپ گائےسور میں پرال لیے ہوئے تھے آپ اور ابو کسی دیکھ تو وہ وہاں تک پہنچ گئے آپ کے دشمن تلوانے لیے ہوئے تو حضرت لوگوں سے دیکھ نے دیکھ لیا کہاں کہ ہم بھی آ اس وقت صلی اللہ نے کہا تھا یا ابا بکر معذ اللہ کا مثلاً اللہ اور سارے سوا اے ابو بکر تمہارا کیا ساتھ ہے ان دو کے بارے میں یہ کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہو لکھئے تیسرا ان کا اللہ ہو یہ کوئی رٹی ہوئی الفاظ نہیں ہے یہ ایک پورا ایک پورا ایک پوری سوچ نتیجے میں یہ الفاظ نکلے ہوں گے جب مکہ میں آپ کے حالات ایسے ہو کہ آپ رہ نہیں سکتے مکہ میں آپ نے دعائیں کی ہوں گی آپ نے کہا ہوگا خدا اس طرح مشرم نے چلایا مکہ میں اب لوگ بڑے دشن ہو گئے ہیں تو ہی بے بد فرما تو ہی یہ ساتھی ہے تو اس طرح کے جذبات کے ساتھ آپ مکہ میں رہ گے پھر وقت آیا کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب بکا چھوڑ دینا چاہیے تو آپ اللہ کی یاد میں اللہ کے بھروسے پر اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے بکا سے نکلے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے وہ وقت آیا کہ آپ نے اپنے آپ نے غائر غائض پر لیا تو اس وقت آپ سوچیں کہ آپ کے جذبات کیا ہوں گے جذبات کیا ہوں گے یعنی کہا جاتا ہے کہ آپ ننگے پاؤں نکلے سکتے پاؤں جدا بھی نہیں تھا کچھ نہیں پتا کہ کھانے،, کھانے کیا ملے گا پانی کہاں ملے گا جو زندگی کی ضروریات تھی وہ کیسے پوری ہوں گی تو سب کچھ کو آپ نے سیکنڈری بنایا اور اللہ کے مشن کے لیے نکل پڑے تو وہ وہ یہ سب ہوتے ہوئے وہ لمحہ آیا جبکہ کارسور میں آپ سے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ تھے تو وہ سارے اس ساری نفسیات کو جنم لائیے وہ سارے جو جذبات رسولہ کے رہے ہوں گے اس کو جنم لائیے تب آپ کو سمجھ آئے گا کیسے آپ کو کی زبان سے نکلا بڑے انوکھے الفاظ ہیں یہ با بکر ماسنو کا مشین اللہ اور صحال یہ بہت ہی انوکھا اس ہے یہ ایسی اتفاق نہیں کر سکتے رٹ کے نہیں آ سکتے زبان یہ ایک خاص نفسیات ہوتی ہے کوئی ربانی حالات ہوتے ہیں آدمی کے اندر ایک برین بھی ہوتی ہے ایک آدمی ایک پیپرڈ مانڈ بن جاتا ہے ربانی شخصیت اس کے اندر جاگ اٹھتی ہے تب وہ کہا ہوتا ہے کہ یا بابا کا معذن کا اسٹینڈ اللہ وسار صوبہ تو یہ ہے اس نظم اس نظم کو اتب ہے کہ, کہ ربانی حالات میں ربانی نفسیات کے تحت کوئی ربانی کلمات کا نکل پڑنا نہ کوئی رٹے ہوئے الفاظ کا نام اس مذم میں نہ کوئی لگے بسے الفاظ کا نام اس میں ناظم ہے تو پغبروں کے زندگی میں ایسے بہت سے اوقات ملتے ہیں بہت سے اوقات ملتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیے مثال کے طور پر دیکھیے حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے وہاں انہوں نے دعوت دی وہاں لوگوں نے مخالفت کی آپ کی آپ کو مارنے کے در پہ ہو گئے سب حالات میں آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے علاج چھوڑ دینا چاہیے اور یہی بات نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے ایک نئی ڈسٹ بنانے کے لیے پلاننگ کرنا ہے یہ ڈسٹ جو شرک کے کلچر میں پڑی بڑی ہے مشرکانہ حالات میں پڑی بڑی ہے وہ اتنا کنڈیشن ہو چکی ہے کہ توحید کی بات اس کی سامنے نہیں آتی اب مجھے ایک نئی دسمل بنانا ہے کھلے ماحول میں ڈیزرٹ کے ماحول میں یہ سب جذبات کے ساتھ نکلے آپ عراق سے اور پھر آپ نے کیا کیا مکہ کے قریب سب کا سب ڈیزرٹ ہاؤس آنے میں سارا وہاں پر آپ نے بسا دیا حاجرہ کو اس بائل کو کہ یہاں ایک نئی دسل پیدا ہوگی تو جب آپ نے بسایا تھا وہاں پر تو وہاں نہ پانی تھا نہ کوئی سبزہ تھا نہ کھانے پینے کی چیزیں تھی کچھ بھی نہیں تھا کوئی شیلٹر بھی نہیں تھا کوئی انسان نہیں تھا وہاں نہ کوئی بازار تھے نہ کھیت تھے نہ باغات تھے کچھ بھی نہیں اس وقت کیسے جذبات آپ کے پیدا ہوں گے آپ نے کیا کیا سوچا ہوگا خدا ہے تیرے حکم سے تیرے مشن کے لیے تیرے مشن کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے یہاں پر میں اپنے اولاد کو بساؤں اور ایک نئی پیدا ہو جہاں سے ان سب رفسیات میں آپ صبح شام جیتے ہوں گے تب جب آپ نے بسایا وہاں تو آپ کی زبان سے یہ دعا نکلی ورز و خوب محض امراٹ یا قصہ بیان گاشور ابراہیم میں آپ پڑھیے اس کو تو اس میں لمبا آتا ہے اس دعا میں یہ الفاظ آپ کی دعا سے نکلے کہ ورز و خوب محسو ان لوگوں کو یہ نصر جو جہاں پیدا ہوگی ان کو زمین کی پیداوار سے رس دے یعنی پھلوں پھڑوں کرے اس پہ اب گاڑی کے تو کچھ بھی نہیں چاہو سب اب غور کی اس طرح میں کھڑے ہو کے یہ دعا کرنا کیا یہ رٹے ہوئے الفاظ دوہرانا ہے یہ رٹے ہوئے الفاظ جو آپ آج کل مسجدوں میں ایئر کنڈیشن مسجدوں میں کرتے ہیں عرب ملکوں آپ جائیں تو تمام مسجدیں وہاں پر ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں کوئی ایئر کنڈیشن مسجدوں میں کھڑے کر آپ ڈٹے الفاظ دوہراتے ہیں وہ کیفے کہ کہاں سے آئی کس کہاں افسرس کھڑا ہوا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے نہ وہاں باغ ہے نہ کھیت ہے نہ پانی ہے تو اس کی دستیاب نے ایک, ایک انقلابی حجان آیا ہوگا اس وقت اس نے کہا ہوگا کہ خدایا میرے بس یہی تھا کہ میں نے اپنے بچوں کے یہاں بسا دیا نئے میں پیدا کرنے کے لیے اب آگے کام تو آیا ہے آگ، آگے کام تو آیا ہے کہ تو ان کو پانی دے ان کو پھل دے ان کو کھانے کے سامان دے تو وہ جو نفسیات ہوتی ہے اس نفسیات کے ساتھ دعا کرنے کا نام اس نفسیات کے ساتھ کیونکہ آسمان ہے کہ اسم کو تک آدم نام نہیں ہے آزم نفسیات اسی کو میں کہتا ہوں کہ کریٹر دعا تو ایک ہوتی ہے پرسکرائب دعا کچھ الفاظ ہیں ان کو رکھ لیا آپ نے اور اس کو آپ صبح شام پڑھ رہے ہیں اور ایک ہے کہ آپ کو دین کے خاطر دین مشر کا حالات میں ڈالا آپ کو ہزار پیدا ہوا آپ کے اندر جذبات عملے آپ کے اندر رب، ربانی شخصیاں بیدار ہوئی اس وقت آپ کی دعا سے کچھ کلماتے پڑے تو اس کا نام ہے اس معذر کے ساتھ دعا وہ کیٹر دعا ہوتی ہے اور جب کیٹر دعا کرتا ہے آدمی اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ازر پوری ہوتی ہے ایسے دیکھیے ایک دو ہاتا کی آتی ہے ہاتھوشا کا قصہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ مصر میں پیدا ہوئے بہت سارے حالات پیشاب کے ساتھ پھر وہ سے نکلے کیونکہ مشر میں ان کو خطرہ تھا کہ روبوٹ ڈالیں گے تو وہاں پہنچے جہاں وہ کستا ہے کہ لڑکیاں اپنے مویشیوں کے لیے پانی پلا رہی تھی وہاں انہوں نے کی مدد کی تو اس وقت آتا ہے کوام دے کہ کے وہ سائے کے نیچے بیٹھ گئے تو تھکے ہوں گے سفر کرے. سفر کی تھکان کھانا پینا کوئی انتظام نہیں کوئی آگے نہیں کوئی پیچھے تو اس کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے وہ بیٹھ گئے اس وقت ان کی زبان سے ایک دعا منقول ہے قرآن ویر میں وہ یہ ہے کہ رب انی علی من خیر ان لبا انزلتےلے یہ ہم خیرن فقیر میں نے جو خیر تین اتارا اس کا میں متاج ہوں جس میں میں نے غور کیا تو میری سمجھ آیا اس وقت سات موسا جی جس یاد میں تھے کہ انہوں نے دست کو دیکھا ہوگا کہ درست سائے میں تھے وہ تو دیکھا ہوگا کہ دست ہرا بھرا کھا ہوا ہے نیچے خشک تنا ہے اوپر سب سے شاخیں ہیں تو ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دست کو سب سے سسر بناتا ہے دست کو زندگی دیتا ہے درخت کو جو خوراک چاہیے وہ اس کو فراہم کرتا ہے تب ان کو دل میں آیا ہوگا کہ خدا رحمت درخت تک پھلی ہوئی ہے درخت تک تیرے احمد سے شاداب ہو رہے ہیں تو میں تو انسان ہوں تو ان کیفیات کے ساتھ یہ نکلے ہوں گے الفاظ کی زبان سے کہ خدا تو انہیں سب کے لیے اتار رکھے ہیں تو میرے بھی اتار میری بھی مسم فرما تو یہ اس چیز نے اس کیفیت نے ان نے ان ربانی نفسیات نے ان کے اس دعا کو اس نظم کی دعا بنا دیا اور وہ قبول ہوئی تو اس طرح کی بہت سی دعائیں قرآن میں اور حدیث میں آئی ہیں وہ دعا کا اس دعا کی جو صفت ہے وہ اس کے الفاظ میں نہیں ہے بلکہ دعا کرنے والے کے حالات میں ہے اس دعا کی جو صفت ہے وہ ان الفاظ میں نہیں ہے بلکہ دعا کرنے والے کے حالات میں ہے جیسے قرآن میں آتا ہے کہ رس اللہ دعا, دعا کرتے کہتے اس وقت وہ کہا تھا لاتا ان اللہ مانا ان اللہ مانا وائ سور کہا تھا جس کا مطلب نہیں کہ آپ کہیں شخص ہلاک ہوں بس ان الفاظ کو دوہرا دیں تو بس قبول ہو جائے گی آپ چاہے ایئر کنڈیشن چھت کھینچے ہوں تب بھی نہیں وہ حالات ہوں وہ دستیات جا گئے وہ روحانت بیدار ہو اور تب وہ اس وقت ہوتا ہے کہ آٹومیٹک طور پر دعا نکلتی ہے آپ کی دعان سے تو وہ اس میں آزم ہوتی ہے اور وہ قبول ہوتی ہے تو اس طرح کی دعائیں قرآن میں اور حدیث میں اس طرح کی دعائیں قرآن میں اور حدیث میں بہت سی آئی ہیں ان حدیثوں کے بارے میں اچھی سمجھنا چاہیے کہ ان کا ان کا جو ان کی یہ فضیلت ہے الفاظ میں نہیں دعا کرنے والے کے حالات میں ہے مثلاً پرسوں کا واقعہ ہے میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر میں سامنے کی طرف پیچھے کی طرف کافی سبزہ ہے یعنی گارڈن جیسا تو میں وہاں روزانہ بیٹھتا ہوں صبح شام تقریباً روزانہ بیٹھتا ہوں تو برسا وس بیٹھا ہوں تو پرسوں آسانک ایک کیفیت میرے دل پیدا ہوئی وہ یہ کہ میں بیٹھا ہوا تھا میرے سامنے ایک سب سرسل دنیا تھی یعنی سرسل درخت اس کے میں چڑیاں اڑ رہی ہیں ہوائیں چل رہی ہیں اوپر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہیں سور کی روشنی ہے یہ سارا ایک ماحول جو ہے بہت ہی عجیب ماحول تو مجھے بہت ہوا کہ یہ دور سے جنت کا تعارف ہے اس وقت میں زبان یہ الفاظ آئے کہ گلمپس آف پیراڈائز فرام ڈسٹینس گلنس آف پیراڈائز فرام ڈسٹنس ان کیفیات میں تھا کئی دن تک یہ کیفیت رہی کئی دن تک یعنی کئی دن تک میں یہ سوچتا رہا کہ گلینس گلینس آف پیراڈائز فرام ڈسٹینس تو پھر پرسوں ہوا کہ مجھے ایک آج آ جائی قرآن میں انسا میں ایکت ہے جو ریاست کی تقسیم کے بارے میں ہے آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی شخص کے وفات ہو جائے تو اس نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ ورثا کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے تو ویزا حضرت قصبہ اول قربا و یا تاما ول فرض و کم من وہ قورم قلم معروف آت نمبر آٹھ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کے وقت جب کچھ لوگ وہاں آ جائیں وراثت تو تقسیم ہو رہی ان لوگوں کے بیچ میں جو اس کی حقدار ہیں جو اس کی حقدار ہیں جو غیر حقدار آ جائے وہاں پر جو یتیم ہوں اور مسکین ہوں اور غریب رشتے ہوں تو وہ وہاں صرف کھڑے دیکھ رہے ہیں ان کا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے کچھ بول بھی نہیں رہے ہیں وہ بس دیکھ رہے ہیں دیکھو پورا آدمی نے چھوڑا ہے تو پورا لوگ یہ پہنچ رہا ہے تو قرآن میں آیا کہ وہ جو قریب آ کر کھڑے ہو گئے وہاں ان کو بھی کچھ دو فرد کو سامان جو چھوڑا ہے آدمی نے اس میں سے کچھ ان کو بھی دے دو یہ آت میں یاد آئی تو میں نے کہ میں انہیں کھڑے ہونے والے میں ہوں میں انہی کھڑے ہونے والے ہوں میں نے کہا کہ یہ یہ جس کو میں نے کہا کہ گلپس آف پراڈائز پرائم یہ جنت ہے کوئی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے آفرت میں کچھ لوگوں کو دی جائے گی اور میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ کچھ متقی لوگ کچھ حقدار لوگ جو اللہ کے انک بندے ہیں ان کو دی جا رہی ہے میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں تمہیں دعا نکلی کہ خدا تو نے یہ اصول بتایا ہے کہ غیر حقدار بھی اگر وہاں پہ کھڑے ہو گئے ہوں تو اگر کیا وہ غیر حقدار ہیں انہیں بھی کچھ دے دو انہیں بھی کچھ دے دو تو میں سوچا خدا بائے بائے انہیں غیر حقدار وجہ سے ہوں کہ جنت کی تقسیم کے وقت دوسرے سے میں اس کو مندر دیکھ رہا ہوں تو, تو اپنی اس اصول کو بتا دو اس رحیمانہ اصول کو بتا دو میرے ساتھ ہی رام فرما مجھے بھی اس نے تھوڑا سا حصہ مجھے بھی دے دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کے تحت جو دعا نکلتی ہے اس کی ایک مثال یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ اصول بتایا ہے کہ جب ریاست تقسیم ہو رہی ہے حقدار لوگوں کو دی جا رہی ہے اور کچھ لوگ آ وہاں پر جو حقدار نہیں ہے بس آ گئے دیکھ رہے ہیں تقسیم کو دیکھ رہے ہیں تو عذرائے رحمت عذرائے حمد جی انہیں بھی کچھ دے دو تو میرے اس وقت جو کیفیت پیدا ہوئی تو میں نے کہ یہ جنت ہے لوگوں کو دی جانے والی ہے اب میں کھڑا ہو گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہ اب خود اپنے اصول رحمت کو بتا دو شاید مجھے بھی اس میں حصے دار بنا دے تو میں اپنے لفظوں میں کہوں گا کہ ایک ہے ایک ہے پرسکرائب دعا ایک ہے کریٹو دعا پرسکرائب دعا جو ہے وہ اس میں آدم کی دعا نہیں ہوتی کریٹو دعا جو ہوتی ہے وہ ہے اس آدم کی دعا اور کریٹو دعا کے لیے لا کا یہ وعدہ ہے کہ بزرگ قبول ہوتی ہے تو اس طرح کی بہت سی آپ اس نظر سے جب مطالعہ کریں گے قرآن کا حدیث کا سیرت کا تو آپ کو اس طرح کی بہت سی مثالیں ملے گی ایک اس لئے اصولی طور پر میں یہ کہوں گا کہ پشتائٹ دو الگ چیز ہے اور کریٹر دو الگ چیز ہے کیٹر دعا ہی وہ چیز ہے جس کا اس کہا گیا کہ اس برا آزم کے ساتھ دعا تو اس ملازم کے ساتھ دعا کیسے ہوتی ہے اب یہ سوچیے اس ملازم کے ساتھ دعا یا کریٹر دعا ان لوگ سے ہوتی ہے جو پریپیئرڈ مائنڈ ہوں یعنی ایک آدمی نے ایک آدمی سیکر تھا اس نے غور فکر کیا اس نے قرآن کو اور سنت کو پڑھا پھر اس کو مرفت کے درجے میں اللہ کی دریافت ہوئی مرفت کے درجے میں اسی میں جینے لگا وہ اسی میں وہ جینے لگا پھر کچھ حالات پیش آئے تو وہ حالات پیش آئے ایک پیپر ایک ایسے انسان کے ساتھ جو پیپرڈ انسان تھا تو اس کے پریشر کی وجہ سے اس کے اندر ربانی نقشہ جاگے گی اس کے اندر ایک, ایک ربانی حجان پیدا ہوگا اور ان حالات میں اس کی زبان سے کچھ بہت ہی کریٹی الفاظ نکل پڑیں گے جس میں اللہ کا یقین ہوگا اللہ کا کی محبت ہوگی اللہ کا خوف ہوگا اللہ کی قربت ہوگی تو وہ اس بات کی ضامن بن جائے گی کہ وہ قبول ہوگی جیسے میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا یہاں امام تین کا قرآن پڑھنے سے وہ کوئی آئے تو ان کی سمجھ میں قلت نہیں تھی تو انہوں نے کیا کیا اٹھے وضو کیا دور کا نماز پڑی اپنے دعا کی یا ابراہیم الم یہ بھی وسیع دعا ہے کیونکہ وہ خاص حالات بھی کی انہوں نے وہ قرآن کا مطالعہ کر رہے تھے کسی آئے پاٹھک گئے وہ اب سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کلیئر نہیں ہو رہا مفہو اس کا تو نماز پڑھ کے دعا جب کیا انہوں نے تو دعا ایک ربان نفسیات والے انسان کی دعا تھی اس کو کہا جائے گا کہ انووک کرنے والے الفاظ کے ساتھ دعا کرنا اللہ کے رحمت کو انووک کرنے والے الفاظ ساتھ دعا کرنا, کرنا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو نے ابراہیم کو علم دیا تھا اپنے باغبر ابراہیم کو علم دیا تھا مجھے بھی علم دے دیا یہ ہے وہی ہے کرنے والی تو اس میں اکثر ایسی دعا میں اکثر کوئی پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے اس میں اللہ کی رحمت کو اروک کرنے والے الفاظ ہوتے ہیں اللہ کی قربت اس میں جھڑکتی ہے اللہ کی معرفت کا اس میں بہت زبردست اظہار ہوتا ہے ان سب چیزوں سے بل کر کے ایک ربائن نفسیات بنتی ہے اس میں وہ دعا نکلتی ہے اس کو کریٹو دعا کہا جائے گا یا اس محزم کے ساتھ دعا کہا جائے گا تو اس محزم کے ساتھ دعا کسی چھپی ہوئی کتاب میں نہیں ملتی آپ بازار میں جائیں وہاں آپ دعا کی کتابیں چھپی ہوئی بکتی ہیں کوئی دعا کی کتاب لے لیں آپ اس کو رٹ لیں یہ حاجی لوگ اکثر ہی کرتے ہیں جب کوئی حاجی آتا ہے حج کے لیے تو بازار سے کناروں خریدتا ہے وہ تو وہ اس موقع کی یہ دعا اس موقع کی وہ دعا اس میں رہتا ہے ذکر اور دعا تو ذکر اور دعا جو اس میں رہتا ہے وہ ڈٹ رہتا ہے اپنے وہاں جا کے پڑتا ہے یہ الگ چیز ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پرسکرائب دعا پرسکرائب ذکر تو کریٹو دعا یا اس میں آزم بڑی دعا وہ ہے جو آپ کی زندگی کی حرات سے نکلتی ہے وہ کتاب میں نہیں ہوتی وہ ہو, مارفت میں ہوتی ہے ہو. اس کا موخد کتاب نہیں ہوتا اس کا موخذ آپ کی اپنی مارفت ہوتی ہے ہو. یہ ہر ایک کے لیے ممکن یعنی کہ کسی خاص بزرگ کے لیے تھی وہ یہ کتاب میں نے دیکھا ایک بزرگوں کی دعائیں بزرگوں کی دعائیں کوئی چیز نہیں ہوتی ربانی نفسیات کی دعائیں تو ربانی نفسیات خود دعا کرنے والے کے اندر ہوتی ہے کسی کتاب میں نہیں ہوتی وہ کسی کتاب میں نہیں ہوتی جیسے حضرت کریا ایک پاغبر تھے وہ جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کوئی میرا مشن جو ہے میرے پر ختم ہو جائے گا کوئی فارورڈ نہیں کوئی ساتھی نہیں کوئی ٹیم نہیں تو انہوں اولاد کی دعا کی وہ اولاد کی اعتبار سے ہی تھی وہ مشن کی اپنے بعد مشن کو جاری رکھنے کی, کی دعا تھی ہد گھٹنا نے دعا کی تھی کہ مجھے ایک اولاد دے وہ اس بارے میں نہیں تھی جو میں لوگ اولاد کی دعا کرتے رہتے ہیں وہ الگ چیز ہے وہ اکیلے تھے کوئی ان کا فارورڈ نہیں تھا کوئی ٹیم نہیں تھی کوئی ساتھی نہیں تھا کہ بوڑھے تو اب ان کے ذہن یہ تھا کہ میرے بعد یہ مشن توحید کا مشن کہ جاری رہے گا تو انہوں نے دعا اس وقت تو نے یہ کہا تھا کہ رب لاتا زرنی فردن وہاں تو خر وارسی رب لاتا زرنی فردن اے اللہ مشکو اکیلا نہ چھوڑ اے اللہ مشکو اکیلا نہ چھوڑ تو یہ اس وقت کے حالات میں جو پیدا ہوئی تھی نفسیات ان کا درد وہ سب کے سب سے شامل ہے کہ خدا میں نے تیرے ایک کمیشن چلایا ساری کوشش کے باوجود میں کوئی آگے نہیں ملا اب میں بوڑھا ہو گیا اب میرے بعد اس سینٹ کو کون و رکھے گا کون کو جاری رکھے گا اس احساس سے وہ دعا نکل پڑی हुँ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب ایسا کہ میری زندگی میں تو نے انسان نے میرے ساتھ نہیں دیا تورے فیصلوں کو میرا ساتھ کر دیا اس کی اسپرٹ یہ تھی غالبت کہ میری زندگی میں انسان نے ساتھ نہیں دیا تورے فیصلوں کو میرے ساتھ کر دیا اس کا یہ مشن چلتا رہا اب میرے بعد کیا ہوگا تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ خدا ایک اولاد دے اس اولاد کو میں تربیت دے کر کے تیار کروں اپنے مشیر کے لیے تو یہ پوری ایک ہو گیا تو دیکھ ہوگی قدر پورا ایک ربانی جذبات ووٹ رہے ہوں گا ان کے اندر تب یہ دعا نکلی ہوگی تو یہ ہے دعا اور یہ ہے اس معذم کے ساتھ دعا اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ اس ناظم کی دعائیں جو قرآن یا حدیث میں ہیں وہاں بھی لوگ بس اس لفظ کو لے لیتے ہیں اس کے نسیات سے الگ کر کے قرآن میں تو صرف مختص سا کچھ الفاظ رہیں گے یہ دعا جو میں نے بتائی ابھی آپ کو بس کوئی دعا کا الفاظ ہیں تو اس میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ اپنے حساب سے شامل کرنا پڑے گا جس بیک گراؤنڈ میں ہردیپ بسا نے سوچا ہوگا جو بیک گراؤنڈ وہ سب کا ان کا ماضی اور حال اس سب کو شامل کر کے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بنا تھا اس بیک گراؤنڈ کو آپ کو اپنے ذہن میں لینا پڑے گا تب سمجھ پائیں گے آپ کہ اس دور کا مطلب کیا ہے صرف الفاظ سے نہیں سن رہتے یعنی الفاظ جو ہیں کوئی شعبدہ نہیں ایسا نہیں کہ ان الفاظ میں کوئی قسماتی صفت ہے کوئی کراماتی صفت ہے بس وہ الفاظ بول دے تو ہوگا نہیں وہ الفاظ تو کچھ نسیات کے نمائندہ ہیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں اصل چیز وہ نسیات نہیں اصل چیز وہ الفاظ نہیں بلکہ وہ وہ بیکگراؤنڈ ہے وہ نفسیاتی بیک بگراؤ، گراؤنڈ تو جو دعائیں قرآن میں حدیث میں اس کو بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کو اس میں ایڈ کیا جائے ان دعاؤں کو سمجھنے کے لیے ان کے الفاظ کا ترجمہ جاننے کافی نہیں بلکہ ان دعاؤں کا جو بیک گراؤنڈ تھا اس بیک گراؤنڈ کو دریافت کیجیے تب جا کر کے آپ سوچ رہیں گے کہ اس دعا کی حقیقت کیا ہے تو دعا بدائی کچھ الفاظ کا نام ہوتی ہے لیکن اصل دور اس میں دعاگوں کا ہوتا ہے اصل دور اس میں دعاگوں کی نشیات کا ہوتا ہے دعاگوں کے حالات کا ہوتا ہے دعا گوں کی ربانی شخصیت کا ہوتا ہے جب تک آپ دعا کی ربانی شخصیت کو دریافت نہ کریں آپ اس دعا کو سمجھ نہیں سکتے اس دعا کے الفاظ ملیں گے آپ کو آپ حقیقت نہیں ملے گی یہ ایسی ہے جیسے کہ ایک بادام ملے آپ کو تو بادام میں اس کا ایک چھلکا ہوتا ہے ایک اس کا موت ہوتا ہے تو اگر چھلکا آپ کو مل جائے تو وہ بادام نہیں ملا آپ کو بادام نہیں ملے گی آپ کو مقد ملے آپ کو اگر صرف صرف چھل چھلکا ملا تو بادام نہیں ملا آپ کو ایسی دعا میں بھی اگر صرف الفاظ مل گئے تو دعا نہیں ملی آپ کو تو یہ بات اس وقت سامنے آتی ہے جبکہ آپ تجبر کریں ف کریں بیک گراؤنڈ پہ شامل کر کے دعا کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیے زندگی میں ہمیشہ تجربات ہوتے ہیں ہر صبح شام ایسا نہیں کہ کسی کی زندگی سپاٹ نہیں ہوتی سپاٹ زندگی تو روبوٹ کی ہوتی ہے جو زندہ انسان ہے اس کی زندگی کبھی بھی سپاٹ نہیں ہوتی ہر وقت کچھ نہ کچھ تجربہ ہر وقت کچھ سے کچھ حالات ہر وقت کچھ نہ کچھ اپ اینڈ ڈاؤن تو اگر آپ تیار شخص ہیں اگر آپ ایک پریپیئرڈ انسان ہیں تو انہی حالات میں آپ کو اس معزم کی توفیق ملتی رہے گی تو اس مزم کے حالات ہر انسان کے لیے ہمیشہ موجود رہتے ہیں ہر صبح شام مثلا دن آپ فرسٹ یہ کہ رات کو سو کر اٹھے. رات کو سوئے پھر صبح اٹھے تو دیکھا آپ نے اسکول نکلا ہوا ہے تو آپ کی دعا نکلیں کہ خدایا میں ادھیرے میں جا چکا تھا پھر تو نے میرے دن اجالا کر دیا اس طبی جی ہمیشہ میرا مدگار بن جا یعنی ہمیشہ حالات اگر آپ کے اندر اگر آپ کے اندر زندہ ذہن ہے زندہ آپ کے اندر بیدار ذہن ہے تو ہر ہر صبح شام ایسا واقعات شامیں آئیں گے جن کو آپ اس لازم کی دعا میں تبدیل کر دیں گے بے دعا کر رہا تھا بالکل آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ منہ یہ بات میرے لیے بالکل نہیں تھی کہ دعا میں اصل چیز ہے دعا کرنے والے کی کیفیت یعنی اصل اعتبار الفاظ کا نہیں دعا گو کا ہوگا کہ وہ کس نفسیات کے تحت اس میں کہا ہے تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو نبیوں کی دعائیں پرانی منصوب ہیں وہ تو صرف الفاظ ہیں اس کو ان کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تبھی ہی وہ سمجھ میں آتی ہیں تو مولانا حضرت ذکریہ کی جو دعا تھی رب ربیلہ تزنی وانتا خیر الوارثین یہ دعا کو جو ہے نا صرف وہی جس طرح سب لوگ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں ویسی ایک اولاد کی دعا سمجھ میں آتی تھی جی مولانا لیکن ان کے مشن سے جوڑ کر دیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ جیسے سمجھ میں آئی بات کہ انہوں نے مشن کے جاری رکھنے کے لیے دعا کی تھی صاحب رسول اللہ نے ایک دعا کی تھی مولانا بدر کے ٹائم پر کہ اگر یہ تین سو تیرہ شہید ہو گئے تو اللہ تعالی کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا تو وہ, وہ, وہ چیز اس میں مطلب ایک اور ایگزامپل تھا اس چیز کو دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے یہ آپ نے فرمایا اس د بھی لوگ سوچتے نہیں اس دعا بالکل نہیں سوچتے لوگ فضیلت کا انخان لیتے فضیلت بدر کا مدن آپ کے سامنے ہے وہاں دشمن جو ہے بڑی تعداد میں بہت ہی تیاری کے ساتھ موجود ہے ادھر صحابہ کم تعداد میں اور کم تیاری کے ساتھ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں اس منظر کو دیکھ کر کے رسول اللہ پر ایک کیفیت تاریخ ہوئی اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اللہ انتحلک حاضر احصاب نہ تو اللہ اگر اس چھوٹے سی جماعت جو ہے صحابہ کی یہ ہلاک ہو گئی تو پھر تیرا نام نہیں لیا اس کا دیکھیے اس کے پیچھے صحابت نہیں ہے دو ہزار سال کی تیاری ہے حضرت ابراہیم کی ابراہیم کے جو اسکیم تھی جو منصوبہ تھا یعنی حاضرہ اسماعیل صرف سارا میں دو ہزار سال تک مصیبتیں اٹھاتے رہے تو پھر وہاں پر رو ایک نسل بنی تو دو ہزار سال کی کے حالات میں ایک نسل بنی تھی اس کے منتخب افراد تھے حساب تو اس دعا میں یہ تھا کہ اب دوبارہ کہاں سے حالات پیدا ہوں گے پھر دو ہزار سال چاہیے یہ سادہ بات نہیں ہے اس پورا منصوبہ جو تھا دوبارہ شروع ہوا تھا خدا اس پورے منصوبے کون دورائے گا اس منصوبے کے اس, اس پلاننگ کا کلبینیشن تھے یہ لوگ جن کو ہم سابق کرتے ہیں. کون ہے جو اس پلانی کو پھر دور ہے یہ مطلب تھا اس کا وہ صرف کچھ افراد کی فضیرت کے بات نہیں تھی تو خلاصہ یہ ہے کہ دعا کے الفاظ اصل نہیں ہیں دائی کی نفسیات اصل ہے دعا کرنے والے کے جذبات کیا ہیں وہ اصل چیز ہے ڈسائڈنگ فیکٹر دائی کی نفسیات ڈسائڈنگ فیکٹر ہے نہ کہ دعا کا الفاظ یہ نہیں وہ کچھ الفاظ ہیں پڑھ کیا تو بس بھی سیریسلی کوئی کام مل گیا ایسا نہیں اور کوئی صاحب آپ ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے واقعی میں ہماری زندگیوں پہ اثر تو ہوا ہے اور دعا مانگنے کے طریقے میں بھی بدلاؤ آیا ہے کہ جو چیز بھی دیکھو جب آپ یہ دیکھتے ہیں جب پتے جھٹتے ہیں اور اس کا ایک مجھے سائنٹفک فینومینا پورا پتا تھا کہ اس کے اندر ایک کیمیکل ہے وہ بلاک کر دیتا ہے انڈا واٹر ڈز ناٹ گو دئر لیکن اندرا ایسا ایک ایک پتے میں کر رہا ہے اور پتے جھکتے ہیں تو اس وقت وہ فینومی سمجھ کے جس ایسی دعا نکلتی ہے اب اور اس کو کس کانٹیکسٹ میں دعا مانگنے کا طریقہ کچھ کچھ آ گیا ہے لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت جلدی سے دعا نکل جاتی ہے کچھ وقت بہت سوچ کے اس کو سمجھ کے جب کرتے ہیں تو واقعی میں وہ لگتا ہے کہ وہ ہماری نفسیات بدل رہی ہیں دوسرے میں نے یہ بھی سوچا کہ بعض وقت ہمیں دعا نہیں سمجھ میں آتی تو جو پرانی اور وہ دعائیں ہیں مصنوع دعائیں ہیں ان کو ہم اس کانٹیکٹ سے پڑھتے ہیں جب تو نفسیات بھی بدلتی ہیں تو یہ ایک پروسیس ہے دعا کرنے کہ مجھے لگتا ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم صحیح طرح سے دعا کرتے ہیں جیسے مقبول دعاؤں کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کو میں نہیں مانتا ہوں بالکل نہیں مانتا کوئی مقبول دعا نہیں ہے مقبول نفسیات ہیں کتابوں میں مقبول دعائیں چھپی رہتی ہیں میں اس کو بالکل نہیں مانتا یہ بات کی پیداوار ہے سابق نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا کہ کچھ مقبول دعا ہوتی ہیں اس کو دوہرا دو وہ پھر ہو جائے گا مقبول نفسیات ہوتی ہیں انسان کے اندر نفسیات وہ ہیں مقبولیت والی تو دعا قبول ہوگی نہیں تو کوئی الفاظ دہراتے نہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے مولانا حج کا بتا رہے تھے نا تو جب میں حج پہ گیا تھا تو میں نے بھی یہ کیا تھا کتاب خریدی تھی تو اس میں آدمی اسی چیز میں پھنسا رہتا ہے کہ یہاں کھڑو کے یہ دو مانگے یہاں کھڑو کے یہ دعا مانگے یا کھڑو کے یہ دعا مانگے تو آدمی جو ان الفاظوں میں پھنسا رہتا ہے تو جو بنیادی چیز ہونی چاہیے کہ اس کی نفسیات سائیکالوجی چینج ہونی چاہیے حج کرنے کے بعد وہ چیز میں بدلاؤ نہیں آتا مولانا کیونکہ وہ ثواب کے کانسیپٹ میں پھنسا رہتا ہے یہاں پہ زیادہ ثواب ملے گا یا پڑھنے کا بازار میں کوئی دعائیں کوئی کتابیں چھپتی ہیں مقبول دعائیں یہ بالکل بیسلس ہے کیونکہ اس کی اس کی کسی صحابی سے کوئی اس کی تصدیق نہیں ملتی کسی صحابی نے کبھی نہیں کہا کہ تھوڑا دعا مقبول دعا ہے اس پرو تو ہو جائے گا کچھ نہیں کوئی مقبول دعا نہیں مقبول نفسیات ہے یعنی اگر آپ کے اندر وہ کیفیات ہیں وہ جذبات ہیں وہ رفسیات ہے اس کے تحت آپ جو کہہ تو وہ بول دوں ہاؤ امپورٹنٹ انسان تو ہیلپلیس ہے ہی یعنی کوئی امپرائر بھی ہیلپلیس ہی ہے ڈسکوری نہیں کر پاتے لوگ ڈسکوری نہیں کر پاتے کہا جاتا ہے کہ نوروٹ جو تھا اس کے ناک کے راستے سے ایک مچھر گز گیا اس نے ساری اس کی سسائی ختم کر دی تو انسان ہیلپلیس ہے ہی لیکن لوگ اس سے بےخبر رہتے ہیں اس بےخبری کو جو آپ ڈسکور کریں گے تو اپنے آپ اور اسی آ جائے گی وہ تو نیچر ہے یعنی نیچر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے بےخبری کی وجہ سے جب وہ اس کو ڈسکور کر لیں تو کنگ اور پیمپر بھی اتنا ہی یعنی ہیلپ ہیں حقیقت میں جتنا کام ہے حالات بھی ہونا نا انسان کو ریئلائز کراتے ہیں جیسے دا گریڈ جو تھا گیس چلا سائے دنیا پتہ کرنے کے لیے اور بہت سے ملک فضا کرا یہاں تک علاق پہنچ گیا وہ تو ایک رات خوشی بنا رہا تھا خوف شراب وراب پی رہا تھا اسی رات کو مر گیا وہ اس کے ابھی چالیس سال بھی نہیں ہوئی تھی وہ تو لوگ اسے سبق لیتے کرے گریڈ بھی ہوتے ہوتی ہیلپلیس تاکہ میں ہوں یعنی خوشی بناتے بناتے مر گیا ہوں تو دیکھیے ہیلپلیسنیس جو ہے وہ انسان کا نیچر ہے لیکن جو خبری کی وجہ سے سمجھ لیتے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں ایم نتنگ یہ بے خبری کی وجہ سے میں سمجھ لیتا ہوں تو میں کچھ ہوں تو آج اگر ڈسکور کر لے اپنے جو ریئل کی ہے تو بس پھر وہ اس عدم کی ٹاپک مل جاتی ہے اس کو تمام وقت اللہ کے نام لے کر مانا جائے یا اللہ یا سپتار یا رفتار یا رستہ رہنما رہیں تو دل کیفیت کچھ چینج ہونے کا چانس لگتا ہے کہ نہیں لگتا آدمی کہ نہیں اللہ تعالی کے جو دوسرے نام ہے یا رحمان یا رحیم یا سکتا تو ان کو لے کر جب دعا مانگے تو کیا اس میں کیفیت بدلنے کے کیا چانس ہوتا ہے کیا کیفیت پہلے سے بچ چکی ہوتی ہے تب دعا کرتا ہے گا ایسا نہیں کہ کچھ الفاظ ہیں ان کو دوہرائیں گے کیفیت پہ جائے گی میں اس کو نہیں مانتا الفاظ دہرانے سے تو دو... کیفیت ہی آتی کیفیت پلس آش کی ہوتی ہے تب الفاظ نکلتے ہیں یہ میں تو پوٹ ان دا کارڈ بفور دا ہارس ہو جائے گا پہ مانے کے الفاظ دوہراؤ تو کفیت پہ جائے گی دیٹ از پوٹ ان دا کارڈ بفور دی ہارس یعنی گھوڑے کا دے آ کے گاڑی باندھنا کیفیت از دا فسٹ ولڈ آر د سیکنڈ پہلے آپ حالات میں گرتے ہیں جسے ہاتھی کرے کو میں بتایا کتنے دور سوچا ہوا کہ میں بیڑا ہو گیا اس قرآن آتا رہے وہ بس سارا رات صاحبہ سارا بال سفید ہو گیا اب دیکھ رہے ہیں کہ آ گیا نا پیچھے مشر کے اعتبار سے یہ مشن جو چلا رہا تھا توحید کا مشن کوئی فالوور نہیں کوئی ٹیم نہیں کوئی ساتھی نہیں تو انہوں نے کہا خدا ایک بیٹا مجھے دیتے اسی کے میں ٹرینڈ کروں تو کر کے تیار کروں تو ایک بہت زبردست ہوگا ہموم غم تب یہ،, یہ،, یہ الفاظ نکلے الفاظ الفاظ سے حموم نہیں آتے ہموموموموموموموموموموموم سے الفاظ آتے ہیں نہیں تو پر سول جائے یہ جی, خدا حالات بھی ایسا پیدا کر دیتا ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے دعوت کے حوالے سے یہ جو میرا تجربہ رہا ہے میں ہمیں یہ کہتا تھا کہ دعوت کا کام بہت ہی آسان ہے کوئی بھی کہتا تھا کہ مشکلات یہ کبھی مجھے نہیں بتایا تھا کوئی مشکل ہے اس میں لیکن تین چار سال پہلے سنگھ میں جامع مسجد سے جمع کی نماز اور رہی تھی کے بعد میں ڈسٹریبیوشن کرایا تھا کچھ تو اس میں آپ کے فوٹوگراف بھی تھے آپ کے لٹریچر تھے کچھ بچے آئے تو انہوں نے اس کو مت لیا آپ کے فوٹو دیکھ کے وغیرہ وغیرہ بہت ہی اٹھاس لگتا اس دن مجھے بہت ہی اس کو آنسو نکل گئے کہ خدایا ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کے بعد پہلے میں دعا نہیں کرتا تھا دعوت کا صرف دعوت کرتا تھا جیسے جب یہ لگ رہا ہے مجھے جی ہیں کوئی بڑا کام ہے ہی نہیں ہم کر رہے ہیں لیکن اس وقت مجھے لگا کہ واقعی مجھے دعا نکلی کہ خدایا یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی مدد چاہیے مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دعوت کا کام انہوں نے شروع کیا تو ان کو لگتا تھا کہ کام بہت ہی آسان ہے اور لیکن ایک ٹائم ایسا ہے کہ کچھ حالات پیدا ہوئے یہ مسجد میں کہیں ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے تو وہاں بچے آئے اور انہوں نے لٹریچر کو اپنے پیر سے مسل دیا جس میں آپ کی فوٹو وغیرہ سب تھی تو اس ٹائم ان کو بہت تکلیف ہوئی اور یہ رو دیے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ تو میری مدد کر تو یہ اس کیفیت کا بتا رہے ہیں مولانا صحیح آپ نے صحیح کہا پہلے دعا دیتی تھی اس کی ضرورت ہے کئی سالوں تک لیکن ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ مجھے لگا کہ دعا نکل گئی جب ایسے حالات بڑی بات کہہ رہے ہیں ایسے حالات پیدا ہوئے تو آپ وہ دعا گلفا دیتی ہے تو بات ہوئی نا بالکل حالات پہلے آئے حالات پہلے آئے تو بات کو آئی تو وہ پوڈ کارڈ میں نہیں ہوا کیونکہ حالات پلا ہے پھر دعا آئی جی تو آپ تو میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں جی مولانا جی آپ آب نے ابھی ذکر کیا تھا مقبول دعا کے حوالے سے ایک بات کہی تھی کہیں کچھ دعائیں آتی ہیں جو مسنون دعائیں کہلاتی ہیں تو ان کے بارے میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں دیکھیے مصنون دعا کا لفظ ہے بات کو پیدا ہوا صحابہ کا کس آبی نے کہا کہ مصنون دعا آپ پڑھ جائیے صحابہ کے حالات ہیں کہ ہائے تو صحابہ میں تین جلدوں میں ساری پٹ ڈالی کہیں صاحبی نے اللہ سے بولا مسنون دعا یہ تو بات کو پیدا ہوا ہے لیکن مسنون دعا کا معنی ہے رسول اللہ کی کی ہوئی دعا وہ دعا رسول اللہ نے کی ہو تو اس کو لے کر کے لوگوں نے کتابیں بنائی صاحبہ نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا کہ کچھ دعائیں مسنون ہوتی ہیں یہ تو بات کی چیز ہے یہ دعا کی یاد رکھیے آپ کو شک ہو تو حال چھاپہ پڑ ڈالیا اقبار آپ اور دیکھیے کوئی کوئی صاحبی علاج بولتا ہے تو بات کو تو بہت چیزیں پیدا ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں مشروم دعائیں اکابر کے دعائیں اور مقبول دعائیں یہ سب بات کے الفاظ ہیں دیکھیے جو متفقہ مشرق ہے ہمارے علماء کو وہ یہ ہے کہ اور خود وہ یعنی صاحبہ ہی خود میں رول ماڈل الخو تہم صاحبہ رول ماڈل تو نے کہا تھا کہ اتنے شام میں کتابیں تعل تو کوئی دوسرے حوالے اگر آپ دیں تو وہ اکسیپٹ بھی نہیں ہوں گے اخبار دیے قرآن کر دیے حدیث کر دیے صاحبہ کر دیجیے تو ایکسیپٹ کیا جائے گا وہ نے ایکسیپٹ بھی کیا جائے گا اور وہ امام ماری بھی کہا تھی مجھے نبی میں درج دیتے تھے اور درج پہلے کہتے تھے کہ کوئی شخص نہیں ہے جس کا بات سب کے ساتھ صحیح ہو کوئی رد کی جائے گی قبول کی جائے گی اللہ صاحب قبر یعنی ہر انسان کی چیف سٹیزن رد کی جائیں گے جانچنے کے بعد یا قبول کی جائیں گی اللہ صاحب و حضر قبل یعنی اللہ, حضر اللہ اس, اس انسان کے جو اس قبر میں یعنی رسلا سم یہ مسئلے سارے علماء کا مسئلہ تھے میرا ذاتی نہیں ہے سارے علماء کا میں کوئی نئی باتیں کہہ رہا ہوں مولانا دعا کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ اسپیشل کوئی خاص طریقے سے بیٹھ کر دعا کرنا وہ ہے اور ایک ہے کہ ضرورت کے حساب سے آدمی کوئی سفر میں جا رہا ہے وہاں پر کیا ہے اس کو وہ ضرورت پیش آئے ہیلپ لیسنیس محسوس کر رہا وہاں پر اس نے دعا کیا تو وہ کیا ہے کہ اسپیشل خاص حیرت ہو تبھی دعا کی جا سکتی ہے یا کمی بھی کہیں بھائی دعا تو نکلتی ہی رہتی ہے ہر وقت جب اللہ کا سے تعلق قائم ہو جائے آپ کا تو دعا تو نکلتی ہی رہتی ہے یہ کوئی ایسا نہیں آسانی طریقہ نہیں ہے سوتے جاگتے قرآن میں ہے نا کہ الدین اللہ کام و قودم والا جنوبی وہ چھکروں پھر خود سماج پھر عالم سوتے جاگتے اٹھتے بڑھتے چلتے پھر چہرو ذکر اور دعا ذکر بھی دعا ہے دعا بھی ذکر ہے وہ مومن کی ایک مستقل شفت ہے سر دعا کا جو میں نے سمجھا ہے جیسے سپوز میں کسی کمپنی کے مالک کے پاس نوکری کے لیے جاؤں اور ان کو یہ کنوینس کرنے کی کوشش کروں کہ مجھے نوکری چاہیے میں ضرورت مند ہوں और अपनी सारी मजबूरियां उनको एक्सप्लेन करूं और मुझे नौकरी मिल जाए फिर मेरे बात कोई आदमी यह सोचे कि जो अल्फाज मैं नौकरी के लिए उनसे बोला हूं वही अल्फाज लेकर अगर मैं जाऊं और मुझे नौकरी मिल जाए इसी तरह से लटी लटाई दुआओं का यही हाल कोई सोचे कि शहुआज साहब ने जाकर यही अल्फाज बोले थे उनको नौकरी मिल गई तो आप लोग यही जाकर बोले आपको नौकरी मिल जाएगी तो जो मसलून दुआएं हम अपूल दुआएं जो लोग रटकर मांगते हैं उसका भी यही हाल है یہ اللہ اور کنوینس کرنے کا مسئلہ ہے اپنے حساب سے اللہ اور کنوینس کرنے کی کوشش کرتا ہے ہاں یہ اچھی مثال ہے یہ اچھی ہے یہ اچھی مثال ہے مولانا دیٹ مینس دیٹ وی ہیو ٹو فرسٹ لیو ا لائف ایز اے کمپینئن آف گاڈ اینڈ وین وی ڈو دیٹ دین وٹ ایور کم آؤٹ ازرن ہاں یہ صحیح ہے بالکل صحیح ہے ہے سر ایک بار میں کیرلا گیا تو جب میں ٹرین میں بیٹھا تو میں نے دعا کی سبحان اللہ جی سفر اللہ خلا واپ لہم اکرنین ولاق لمن کلیم تو ٹرین آٹھ گھنٹے لیٹ ہو گئی پھر دوسرے دن نیوز پڑھی میں نے کہ نیوز میں تھا کہ جب میں ٹرین لیٹ نہیں ہوتی تو میں نے سمجھا کہ دعا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ٹرین وقت پہ پہنچ جائے ہاں میں میز کروں گا کہ یہ بت سمجھیے کہ کیا آپ نے دعا کریں ٹرین نہ لیٹ ہو یہی یہی دعا کا طریقہ ہے یعنی لیٹ ہو سکتی ہے اور دعا قبول بھی ہو سکتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر دعا قبول نہیں ہوتی لیکن اللہ کا لکھ لیاتی تو آپ نے اگر دعا کی ہو لیٹ پھر بھی ہو گئی وہ کیونکہ سوجی قبل نہیں ہوئی اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور آپ کے لیے لکھ دیا کیونکہ دیکھیے ٹرین میں آپ اکیلے تو ہیں نہیں سیکڑوں ہزاروں دوسرے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک, ایک شخص کی خاطر نہیں کر سکتا شاید ٹرین کو آپ کتابیں کر دی ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کو ہزاروں کو لوگوں دیکھنا ہے لیکن آپ نے چونکہ دعا کی تھی تو اس کا بدلہ ضرور آپ کو کسی اور شکل اللہ تعالیٰ دے دیں گے ورنہ ایسا ہو تو ایک آدمی کے پاس ہاتھ سے سب پر ہونے لگے مولانا آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ دعا کرنے کے بعد پھر کور بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا جو, جو پروسیس ہے اس کو بہت ضروری ٹائم دینا چاہیے اللہ تعالیٰ بہت ضروری بہت ضروری سے جاری رہے بہت ضروری کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو جو پلاننگ ہے جو پروسیس ہے نیچر کا جو پروسیس ہے اس کو کیسے نہیں کہا جائے گا وہ کیسے نہیں کہا جاتا مولانا اقبال صاحب نے چنئی سے سوال کیا ہے مولانا اقبال امری صاحب نے کہ دعا کا مقصد کیا ہونا چاہیے مولانا اکثر دعا مٹیریل اورینٹڈ کیوں ہوتی ہے جیسے آپ بہت آسان ہے اس کا جواب کہ آپ قرآن کی دعاؤں کو رکھا کیجیے قرآن کی دعاؤں کسی نبی نے مادی چیز کی دعا نہیں کی کسی نبی نے مادری چیز کی دعا نہیں کی ایسی حجی سے دعائیں ہیں دیکھیے مادری چیز تو اپنے آپ ہی آپ کو ملتی ہے دعا کیے بغیر کیونکہ قرآن میں صاف صاف ہے دیکھے کہ امام میں دعبتی پھیلا دی اللہ رسخ یعنی ہر ایک جو پیدا ہوتا ہے اس کا رش اللہ کے اوپر ہے اللہ کو مانے اللہ کے اوپر ہے. یہ اللہ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو رف دے تو مٹی چیزوں کے لیے دعا کرنا جائز ہے لیکن عام طور پر صحابہ رسداں بزیر جیوں کی دعا نہیں کرتے تھے اللہ کی رحمت کی دعا کرتے تھے مولانا اقبال امری صاحب نے ایک کمنٹ بھیجا ہے کہ حالات کو پوائنٹ آف اس میں آزم بنانا ہے نہ کہ پوائنٹ آف اسٹرسٹ آج ہی واضح ہوا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیے ابھی مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ دعا میں اصل اہمیت جو ہے کیفیت کی ہے الفاظ کے نہیں دعا میں عرص کا مت کے کے الفاظ کے نہیں تو ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ ایک شخص کا ایک اونٹ تھا وہ سارا میں گم ہو گیا اس کا اونٹ سارا میں ادھر ادھر پہاڑ ہوتے ہیں تو ادھر ادھر پہاڑ ہوتے ہیں تو اس کا اونٹ گم ہو گیا اور بدائے ملنے رہا تھا اس کو دوڑ رہا دوڑ رہا دوڑ رہا تو اچانک ایک جگہ دیکھا ہوتا ہے کہ کسی پہاڑ کے اس میں کھڑا ہوا تھا وہ آڑ میں اس وقت اس زبان سے نکلا اللہ انت آپ دیانا رب ہوگا خوشی میں خوشی میں وہ کہاں جاتا تھا خدا تو رب ہے میں تیرا بندہ ہوں الٹا کہا گیا کہ خدا تو میرا بندہ میں تر تو بہت زیادہ اس کی دعا قبول ہو گئی یعنی اس کی وجہ سے کو بہت بڑا عادل ملا ہالکہ الٹی دعا تھی وہ تو کیفیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو دیکھیں گے الفاظ کے اعتبار سے نہیں فراؤن کی بیوی تھی ان کا نام تو آسیہ تو ان کی دعا جو ہے اگر ہم دعائیں ایسی ٹھنڈے طریقے سے اس کا مطلب نہیں کہ وہ جس طرح ان کی دعا قبول ہوئی ہماری بھی قبول جائے گی انہوں جو کہا تھا کہ خدا بلے گھر بنا دے اپنے پاس جنت میں تو خوش یہ کہ ایک خاتون جس نے توحید کو اختیار کیا اور فرعن کہہ رہا کہ میں تم کو مار ڈالوں گا اور اقاطہ مار ڈالا اس ماحول میں وہ حالات میں اس کی دعا سے نکل ہے محل چھوٹ رہا جلدی ختم ہو رہی ہے تلوار لیے کھڑا ہے ایک آدمی مہا. کیا حالات ہوں گے اور کور کیجیے کیا حالات ہوں گے بہت ہی حالات ہوں گے تب ان کی طرف آیا ہوا فلائی اس مل کی کیا حرکت ہے اس بادشاہ کی کیا حرکت ہے اس دنیا کی حرکت ہے ایسا کے تیرے پڑوس کے تیر جنت کے وہ مجھے دے دے یہ سب کیفیات آئی ہوں تب تبھی الفاظ نکلا ہوں گی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بھی کچھ بسے ہوئے الفاظ دوہرائے تو وہی درجہ مل جائے ہم کو ایسا نہیں ہو سکتا مولانا وہ بنی اسرائیل کے تین آدمی کا دعا کیا ہے تین آدمی بغار میں گئے تھے بغار میں گیا وہاں پر جو انہوں نے دعا کی تھی کوئی بھی اس میں سے ایسی دعا نہیں جو مسنون ہو وہ حالات اپنے بتا دیں کہ میں نے میرے ساتھ یہ حالت پیش آئے آپ کے حالات کے حوالے سے دعا کیا تھا ہر ایک نے اپنی مدد کوئی کوئی رٹی ہوئی دعا کو نہیں صحیح کہا نے